السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے ڈوں گا مرغز رحمانی مسجد بورا وأشعد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بك من افتطات الشياطين واعوذ بك ربى ان يحضروا بالرسول الله والذين معه شداء الا الكفار مجید فرقان حمید میں اللہ العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تعارف ان الفاظ میں کروایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ودینہ ماہو اشد ولقفا اور جو آپ کے ساتھی ہیں جنہیں آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا اشدا و الال وہ کفار پر بہت ہی سخت ہیں روح و بائی اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اثار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں رکنجن جب تب من اللہ پیغمبر آپ انہیں دیکھیں گے یہ جی راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں کبھی یہ رکو کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی سجدے کی حالت میں فی ماہو نتر اور آپ ان کے چہروں پر کثرت سجود کے سبب سے جو نشان ہو جاتے ہیں اسے بھی دیکھیں گے ان کی یہ مثال تورات کے اندر ہے ان صحابہ کے یہ صفات تورات میں بھی مشہور ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے ہم ان کے فضائل اور مناقب تو اکثر وہ بیشتر پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ان صحابہ آبائے کرام کے تعلق سے کچھ لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی زندگی کا کوئی کمزور پہلو تلاش کیا جائے کوئی ایسا پہلو تلاش کیا جائے جس میں ان سے کوئی غلطی سردت ہوئی ہو اور پھر اسے نمایاں کیا جائے پھر اسے لوگوں میں پھیلایا جائے سوشل میڈیا کی خرابی کا ایک پہلو یہ بھی ہے اس نے بھی اس جیسی باتوں کو بہت زیادہ ہوا دی حالانکہ صحابیت کا جو ایک شرف ہے یہ شرف معمولی نہیں صحابیت کا شرف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کر اور پھر ایمان پر اس کی وفات ہوئی آپ سے حجر فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی صحابی ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ایمان پر ہی وفات ہوئی لیکن درمیان میں ایک ایسا وقت آ ہے ایک ایسا دور آ گیا جس میں معذ اللہ کوئی ایک اکا دکا ایسے واقعات ہوئے کہ وہ شخص اسلام سے منحرف ہو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اور پھر دوبارہ واپس اسلام میں پلٹ آئے تو کیا اس کا یہ جو درمیان میں اسلام سے کفر کی طرف جانا تھا اس سے اس کی صحابیت ختم ہو گئی یا باقی رہی رہن حجر فرماتے ہیں کہ راج قول اس بارے میں یہی ہے کہ اس کی صحابیت واپس آ جائے اللہ کے نبی سے ملاقات کا جو شرف اور جو شرف کے سبب سے وہ صحابی بنے یہ شرف اسے دوبارہ مل جائے اس لیے کہ تمام اعمال اسلام لانے کے بعد جو کفر کرے اس کے تمام اعمال اس وقت تباہ ہوتے ہیں جب اس کی موت بھی کفر کرو ان الذین قرروں وہ ماتوں کفار وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر کی طرف داخل ہو گئے اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے اللہ کہ حویت کا ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے یا جا ان پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے خیر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو زیادہ تر علمی نوعیت کا لیکن میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو صحابیت کا شرف ہے اس شرف کو معمولی نہ سمجھا جائے اس لیے کہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی لوگوں نے زمانہ بھی پایا ہے اللہ کے نبی کے دور میں وہ ایمان لا چکے لیکن وہ صحابیت کا شرف نہیں پا سکے بلکہ اصول حدیث کی کتابوں میں محدثین نے باقاعدہ ایک سوال بھی کیا پہلے یہ بتایا کہ صحابی کسے کہتے اور پھر یہ سوال کیا کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی کو دیکھا بھی ایمان کی حالت نے بھی دیکھا اور پھر بھی وہ صحابی نہیں سننے والا پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کو دیکھ بھی رہا ہے ایمان کی حالت میں بھی دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ صحابی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی انتقال کر گئے تو اس نے آپ کے آپ کو اس وقت دیکھا جب آپ کی روح کسب عنصری سے پرواز کر کے اس لیے وہ اب صحابی ہی نہیں سوید بن فصلہ جس نے اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو جو زکوۃ لینے کے لیے کیا اسے زکوٰۃ میں ایک اچھی بکری دی خواہش بھی ظاہر کی کہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کروں اور وہ مدینہ آئے بھی اور جب مدینہ پہنچے اور جناب انس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتلایا تو جناب آنس نے کہا تم نے دیر کر دی اللہ کی نبی کی وفات کو آج چار دن ہو گئے یعنی ملاقات نہیں ہو سکی وہ اللہ کے نبی کا دور پاتا ہے. اس لیے آپ سے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام شہابی کرام وفات پا چکے سب سے آخر میں جس صحابی نے وفات پائی ایک سو چھ ہجری فرماتے ہیں کہ ایک سو چھ ہجری کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں تابی ہوں یعنی میں نے کسی صحابی کو دیکھا ہے تو وہ آدمی جھوٹا امام صحابی نے لکھا ہے کہ ایک سو چھ ہجری کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں تابی ہوں یعنی میں نے صحابی سے ملاقات کی ہے تو وہ آدمی جھوٹا کیونکہ ایک سو چھ ہجری تک صحابہ زندہ تھے اور آخری صحابی کا انتقال ہے ایک سو چھ ہجری آفر فرماتے ہیں سوائے ایک صحابی کے باقی تمام صحابہ اکرام رام ہو چکے اور وہ صحابی ابھی زندہ ہے آسمانوں پر ہے دنیا میں نہیں ہے اور جناب اشار اصلاط وسلام ہیں جنہوں نے معراج کے موقع پر اللہ کے نبی کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے لہذا وہ صحابی زندہ ہے اس کے علاوہ اس قرائے عرضی پر کوئی بھی صحابی زندہ نہیں ہے یہ شرف علیہ اشار اصلاط وسلام ہے بلکہ حافظ ابن اجر نے صحابہ کی فہرست میں لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے اِس علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بھی ذکر کیا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے جس کے عقائد اور نظریات وہ ہوں جو قرآن و سنت کے مطابق اہل آہلسنت وال کا معنی کوئی مخصوص فرقے کی ترجمانی نہیں یا کوئی مخصوص فرقہ اپنے آپ کو اس نام سے موسوم کر لے اپنا یہ نام رکھ لے تو وہ اس سے اہل السنہ نہیں بن جاتا آلسنا بڑا پیارا نام ہے اور اہل السنہ کے امام جس کو کہا گیا وہ امام احمد البنحمبل ہے رحمتہ اللہ علیہ جنہوں نے عقیدہ کے باب کے اندر ایک ایسے مسئلے پر ڈٹ کر اس وقت کے تمام لوگوں کا مقابلہ کیا اور عقیدے کے مسئلے پر حرف نہیں آنے اب ان صحابہ کرام کے تعلق سے امت کا امت مسلمہ کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم برزو عنہو کا مشتاق ہے ان صحابہ گرام کے بارے میں اگر کبھی کسی جگہ کوئی بات ایسی آ جائے تو اس بات کی روشنی میں اس صحابہ پر کوئی حکم نہ لگائے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے پہلے علم یہ کہتے ہیں اگر صحابہ کے تعلق سے کوئی ایسی بات پڑھنے میں آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ بات سندن طور پر صحیح ہے کہ نہیں پہلے اس کو دیکھو اگر یہ بات سندن صحیح نہیں تو ویسے ہی مردود ہو بہت سے لوگ تاریخ کے حوالوں سے یہ بات پڑھتے ہیں کچھ لوگ انہیں علماء کی صحبت تو حاصل نہیں ہوئی نہ ہی ان کا شمار علماء میں ہے لیکن سوشل میڈیا نے انہیں بھی علماء کی صف میں گسا دیا وہ خود ہی مفتی بن گئے خود ہی عالم بن گئے خود ہی مشتہل بن گئے خود ہی فیصلہ سنانے لگ گئے خود ہی پڑھنے لگے خود ہی سمجھنے لگے ایسے کئی نام ہیں اور ناموں کو لینے کی ضرورت اس لیے نہیں جب ان کا شمار یہ علماء میں نہیں تو ایسے لوگوں کی علماء کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں یہ حوالہ پیش کرنا تاریخی روایات سے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلا دیا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گھر جلا دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالوں سے ہے معاذ اللہ یہ واقعہ تاریخی اعتبار سے انتہائی ضعیف بلکہ موضوع قسم کا واقعہ اسنادی حیثیت اس کی اتنی گری ہوئی ہے کہ اس کو ثاقب التبار کہا گیا اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا یہ واقعہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ مانگا ان کی بیٹی پہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا یہ صحیح ہے یہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود لیکن تاریخ کی کتابوں میں ایک جگہ اس رشتے کے تعلق سے ایسے الفاظ نقل کیے گئے جو اعتبار کے قابل نے جناب علی نے رشتہ بھی دیا اور کہا میں اپنی بیٹی کو بیچتا ہوں آپ اس کو دیکھ بھی لیں اور پھر جناب عمر نے کے کپڑے کو اوپر کر کے اسے دیکھا معاذ اللہ یہ واقعہ تاریخی اعتبار سے لوگ بیان کرتے ہیں حالانکہ اسنادی اعتبار سے یہ واقعہ بھی شاق ال اس واقعے سے یہ تاثر دینا مقصود ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی عیاش پرست انسان تھے تو جب بھی کبھی کسی صحابی پر اس طرح کا الزام عائد ہو اس روایت کو دیکھا جائے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے نہ یہ کہ اس واقعے کو انسان پھیلانے کی کوشش کرے اس لیے کہ اس سے ایک صحابی کی صحابیت مجروح ہوتی ہے یہ آج کے دور کے لوگوں کا طرز عمل ہے اور ایک ہمارے اشراف کا طرز عمل تھا عبد اللہ مبارک رحمہ اللہ چوٹی کے معدس ہیں عالم ہیں فقری ہیں سعود اور ورا اللہ نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا عبداللہ اللہ بن مبارک سے کسی نے یہ پوچھ لی کہ جناب عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان دونوں میں ان کے کسی شاگرد نے تقابل کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ ان تقابلی اعتبار سے امیر معاویہ کا دور خلافت بیس سال ہے عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت دو سال عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں معاملات کی بڑے اچھے انداز میں اصلاح ہوئی اور معاملات بہتری کی طرف لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بعض معاملات جو ہیں مسلمانوں میں آپس میں جنگ کی طرف گئے تقابل کرنے والے کے ذہن میں یہ بات جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوال سنتے ہیں تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا اور آپ فرماتے ہیں کہ تم نے ایک غیر صحابی کو صحابی کی جگہ پر کھڑا کر کے یہ پوچھا ہے کہ ان میں بہتر کون ان میں افضل کون ہو تمہیں پتا ہے صحابیت کا شرف کیا ہے صحابیت کے شرف کو جو امیر محاوی رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا عمر بن عبد العزیز اس گھوڑے کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں جس پر چل کر امیر معاویہ نے اللہ کے رتول کے ساتھ جہاد شعابیت کا شرف یہ اللہ نے ان گھوڑوں کے پاؤں سے اٹھنے والے دھول کی بھی قسم کھائی پرانے مجید تو یہ ہمارے شرف ہے اور یہ آج کے عوام کا آج کے مسلمانوں کا حال ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو کچھ شہابی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کی کوئی اسنادی حیثیت ہے بلکہ اگر صحابی کی شخصیت مجروح ہو رہی ہو تو فوراً کہہ دو کہ سبحان گہادہ بہتان العظیم اللہ پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان پھر آئمہ حدیث نے اہل السنہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسی روایت ملے جس کی صنت بھی صحیح ہو اور اس سے کسی صحابی کی ذات پر حرف آتا ہو تو غور کرو اس واقعے سے اگر دو باتیں سامنے آتی ہوں ایک پہلو اس صحابی کے حق میں بہتر نہیں اور دوسرا پہلو دوسری توجی اس صحابی کے حق میں بہتر ہے تو پھر اس سجی کو اختیار کرو اس رائے کو اختیار کرو جو اس واقعے کے تعلق سے صحابی کے حق میں جاتی نہ کہ اس کو جو صحابی کے خلاف جا رہی مثال جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ان سے مطالبہ کیا کہ جو خیبر کے موقع پر ایک باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا اور اس باغ سے آپ اپنے پورے سال کا اناج لیتے تھے کھجورے لیتے تھے اب یہ باغ میں ان کی بیٹی ہوں اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں ان میں تقسیم ہو جائے وراثت ہو مطالبہ صحیح ہے قرآن وجید کیا اولاد گمل کرم سلح دل ان سب تم جو مال چھوڑ کر جاتے ہو اس مال میں بیٹے کا حصہ بیٹی کی نسبت ڈبل بیویوں کا حصہ اولاد کی موجودگی کے اندر آٹھواں مطالبہ صحیح تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ اللہ کے رسول کا ہی فرمان ہے نہ نما شر المبیا ہم انبیاء کی جماعت ہیں لم عردوں درہمن ولا دینار ہم درہم اور دینار کو ورثانی بنا دو ماں ترک نہ لمن ویسو در امن والا دینارن ہم در اور دینار کا ورثہ نہیں بناتے ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے اس پہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سننے کے بعد خاموش ہوگی آگے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرتے دم تک بات نہیں کی اب اس کے دو معنی ہیں ایک یہ ہے کہ وہ ناراض ہو گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرتے دم تک بات نہیں کی اگر یہ معنی لیا جائے تو ابو بکر صدیق کی شان کے خلاف ہو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت اور اخلاق سے یہ توقع نہیں کہ وہ ایک صحیح بات سننے کے بعد پھر اس بات پر ناراض ہو جائے کہ انہیں ورثہ نہیں ملے تو پھر اس کا دوسرا معنی کیا ہے اس جملے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر جناب ابو بکر صدیق سے پھر کبھی بات نہیں پھر کبھی ورثے کا مطالبہ نہیں کیا اس موضوع کو یہیں ختم کر دیا اگر یہ معنی لیا جائے تو اس میں ان دونوں کے خلاف نہ کسی قسم کا بغض ہے نہ عداوت ہے نہ دشمنی ہے نہ کسی کا اخلاق اور کردار مجروح ہوتا <تصفيق> بلکہ ایک اور واقعہ نے اس بات کو اسی معنی کو ثابت کر دی اور وہ واقعہ کیا ہے کہ جی جناب فاطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ بھی ابو بکر صدیق نے پڑھا بعض لوگوں نے ایک واقعہ اس تعلق سے ذکر کیا اس کی اسنادی حیثیت کمزور ہے کہتے جناب علی سے کہا گیا کہ آپ اپنی بیوی کا جنازہ پڑھائیں جناب علی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے آپ نے فرمایا لا لقوم کسی قوم کے لیے یہ لائق نہیں ابو بکر ہوں غیر کہ اس قوم میں ابو بکر موجود ہو اور اس کی امامت کوئی اور کرائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہو اور جنازہ علی پڑھائے لیکن اس واقعے کی اسنادی حیثیت کمزور ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے سب سے پہلے نمبر پر کہ اگر کوئی بات ان کے تعلق سے موجود ہو تو اس کی اسنادی حیثیت کو دیکھا جائے اسنادی حیثیت صحیح ہو تو یہ دیکھا جائے کہ اس کے کتنے معنی بن سکتے ہیں اور کون سا معنی بہتر فرض کیجئے کہ کوئی واقعہ ایسا ملا جو صحیح ہے اس کی حیثیت بھی صحیح یعنی صحیح بخاری میں اس کا مفہوم بھی ایک ہی ہے دو تین مفہوم بھی نہیں پھر کیا کیا جائے پھر علماء فرماتے ہیں کہ پھر وہ صحابہ کے کی اشتہادی خطا صحابہ کے کی اشتہادی خطا کا معنی سمجھتے ہیں صحابہ کے نے اپنے طور پر اس عمل کو بہتر سمجھ لیا اشتہاد خطا ہو کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں پچاس تیر اندازوں کو ایک جگہ پر رکھا اور فرمایا میرا تا حکم شانی دوسرے حکم آنے سے پہلے تک دوسرا حکم جب تک نہ آئے تم نے اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑ اللہ نے غزوائے بدر کے تعلق سے مسلمانوں کو غزو عہد کے تعلق سے مسلمانوں کو فتح دی فتح تھوڑے سے مار کے, کے بعد حاصل ہو اب تمام مسلمان مال غنیمت لے رہے ان پچاس تیر اندازوں نے اوپر سے دیکھا کہ سب مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اپنے امیر سے کہا اب کیا حکم ہے کہا ابھی اللہ کے نبی کا کوئی حکم نہیں آیا اب انہوں نے کہا کہ یہ جو مال غنیمت ہے صحابہ لے رہے ہیں اس کا معنی جنگ ختم ہو مالد غنیمت جنگ کے اختتام کرو فتح بھی ہو گئی کفار بھی بھاگ دو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقصد بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں فتح ہونے تک کے لیے روکے کے ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے بھول گئے ہوں کسی صحابی کو بھیجا نہیں لیکن ہمیں تو نظر آ رہا تو کیوں نہ ہمیں ایسا کر لیں اب جو صحابی مسلمانوں کے امیر تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو اس بات کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہی رہنا چاہے باقی اگر تم جو دلائل پیش کر رہے ہو پھر تم اپنی ثواب دیت پر کچھ کرتے ہو تو الگ بات ہے میرا موقف یہ چالیس صحابہ اس مال غنیمت کو روٹنے کے لیے چلے گئے دس صحابہ وہاں موجود رہے ابو سفیان اپنے قابل کے ساتھ شکست کھا کر جا رہا تھا اس نے اس درے کو دیکھا کہ یہ اونچائی پر ہے جو مسلمان مال غنیمت لے رہے ہیں وہ نیچائی پر ہیں درے پر کوئی خاطر خواہ لوگ نہیں اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہاں سے حملہ کرو اور حملہ ہوا اس حملے کے نتیجے میں اس درے پر قابل ہو گئے پھر انہوں نے اوپر سے تیروں کی بہچان کی اور جو مسلمان پشپا ہو گئے کچھ سجائے نہ دیا اور بھاگ کھڑے ہوئے اب یہ غزو غذا میں جنگ میں پاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کے بغیر ان کے پاس چارہ کار نہیں تھا اب جو کچھ ان صحابہ کے سے ہوا یہ اشتہاد ہوا جان بوجھ کر کسی صحابی کا مقصد محض اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں تھا لیکن پھر کیا ہوا کہ اگر اشتہاد صحابہ سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو شریعت سے ٹکرا رہا تو اس بات کو بنیاد بنا کر مجھے اور آپ کو یہ اجازت نہیں کہ ہم ان کی کردار کشی کریں ہم ان کے بارے میں بدگوانیاں لوگوں میں تقسیم کریں ہم ان کے تعلق سے لوگوں کو ان صحابہ کرام سے متنفر کریں پھر بھی شریعت ہمیں کئی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس معاملے سے روک تھی کہ صحابہ کرام سے جب اس طرح کے معاملات سرزد ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان سے ایسے اعمال بھی سرزد ہوئے جس کی وجہ سے اہل السنہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان شہابہ کے بارے میں پھر بھی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے پھر بھی زبانوں کو بند رکھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہو گئے واقعہ بہت طویل ہے صحیح مخاری میں صحیح میں صنعت کے ساتھ تو آپ نے ناراض ہو کر یہ قسم کھا لی کہ میں اب آج کے بعد اس سے بات نہیں کروں عبداللہ بن زبیر کو جب اس بات کا پتہ چلا وہ بہت پریشان ہوئے کئی دفعہ گئے عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملنے سے انکار کیا حتیٰ کے اس معاملے کو ایک طویل عرصہ گزر پیغام بھجواتے رہے خود جاتے رہے کہ معاف کر دیجیے مجھ سے غلطی ہوئی میری غلطی ہے عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئی اب دیکھیے نا ایک آدمی سے غلطی ہو گئی ہے وہ معافی بھی مانگ رہا ہے معاف کر دینا چاہیے کچھ ایسے معاملہ سرزد ہو گئے معاف نہیں کیا حتیٰ کہ انہوں نے یہ قدیا دو صحابہ کے سامنے رکھا کہ تم مجھے کسی طرح عشرہ تعالیٰ عنہ کے بات دھر میں داخل کرو آگے میں سنبھال لوں اور تم بھی میری سفارش کرو وہ دونوں صحابی کم المومن عشر عدی اللہ تعالیٰ نے کے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد دروازے پہ دستخط دی گھر پر پہنچ کے فرمایا کون انہوں نے کہا کہ ہم فلاح ہیں فرمایا کہ آج اب اندر آنے کی اجازت ملی تو انہوں نے کہا ہم سب آ جائیں آپ نے فرمایا سب آ جائیں انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو چادر میں لیا ہوا تھا اب انہوں نے سب کی اجازت مانگی اس میں عبداللہ بن زبیر بھی آ جائے. بن زبیر کی عاشر رضی اللہ تعالیٰ رشتے میں خالہ ہے لہذا وہ اپنی خالہ کے پاس چلے گئے اور ان سے منت سواجت کرنے لگے معافی مانگنے لگے یہاں سے یہ دونوں صحابی فرمانے لگے کہ آپ درگزر کریں آپ ماں ہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تین دن سے زیادہ کسی سے بات چیت کا قطع نہ کروں اور آپ بڑی مشق ہیں شفیقہ ہے آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا ہے اسے بھی معاف کر دیا आपने آخر آپ نے معاف کر دیا اب یہ ایک عمل تین دن کے اندر اندر تو جائز تھا نا سلاح کا لیکن اس کو اتنی مدت گزر گئی اور ہے بھی صحیح بخاری میں اور یہی معنی ہے اس کا لیکن اس کے باوجود اس واقعے کے تعلق سے آشا رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی جا سکتی کیوں نہیں کی جا سکتا؟ مول مومن ہے کیوں نہیں کی جا سکتی کہ اس کے بعد توبا کی اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اس واقعے کو ذکر کرتی کبھی تو روتی اتنا روتی کہ آنسوں سے دپٹا تر ہو جاتا صرف یہی نہیں کیا قسم کا کفارہ ادا کیا قسم کا کفارہ بڑے سے بڑا کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرنا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کے بعد چالیس غلام آداد کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کا یہ ہے اشتہاد غلطی ہوئی تب بھی آپ اس صحابی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے ایک صحابی ہے اس سے غلطی ہوئی اس نے خط لکھا مشرقین کو اطلاع دینے کے لیے کہ اللہ کے نبی حملہ کرنے والے ہیں خط راستے میں پکڑا گیا صحابی کا جرم واضح ہو گیا جناب عمر اس کو سدا دینا چاہتے ہیں اللہ کے نبی اس صحابی کے بارے میں جناب عمر کو روکتے ہیں کہ کوئی بات نہ کرو اس لیے کہ اس سے غلطی اب ہوئی ہے اللہ نے اس کو معاف پہلے کر دی اس سے غلطی آج ہوئی ہے اللہ نے اسے معاف گدوائے بدر میں کر دی تمہیں نہیں پتا ہے عمر اللَّهَ قَدْ فلا بَدْرِ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نظر رحمت سے دیکھا اور فرمایا معاشے ما کد قد تو نہ تم آج کے بعد جو بھی عمل کرو میں تمہارے اس عمل پر تمہیں پیش کی معاف کر چکا ہوں اس صحابی نے کوئی عمل معاذ اللہ جان بوجھ کر نہیں کیا جو بھی عمل کرو کہنے والوں نے لکھنے والوں نے اس کی شرح میں بہت کچھ لکھا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بالقصد نہیں ارادن نہیں جان بوجھ کر نہیں اگر ان صحابہ کرام سے نادانشتہ طور پر اشتہاد غلطی سے کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو میں اور آپ اس پر گرفت کرنے والے نہیں اللہ اس کو پہلے ہی معاف کر جناب حسان لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روجۂ محترمہ ام المن آشر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر جن منافقین نے تہمت لگائی جو پیش پیش تھا اس کے ساتھ کئی سادہ لو عام قسم کے مسلمان اس کی ہاں ہاں ملا بیٹھے ان میں حسان بن ثابت بھی تھے جو شاعر رسول تھے جو اللہ کے نبی کی شان اور منقبت قبط بیان کر جو کہتے تھے کہ میری عزت میرے سب کچھ اللہ کے نبی کی عزت پر قربان ہے مشروق کا ایک کابی ہے اس نے ایک دفعہ ام المومن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں یہ تو تہمت لگانے والوں میں سے فرمایا اللہ تعالیٰ بعض دفعہ لوگوں کو دنیا میں آزما دیتا اس آدمی کے اس سے بڑی آزمائش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی آنکھیں لے لی بن ثابت آخر عمر میں نابینا ہو گئی لیکن وہ نابینا ہونے کے بعد بھی یہ کہتے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ جو بات کہی تھی نا اس کا سلا اس کا اس کا اس کی سزا مجھے دنیا میں ملتی یہ وہ امور ہیں جو مجھے اور آپ کو صحابہ کے تعلق سے زبان کھولنے سے روکتے ہمیشہ اس واسلے میں احتیاط کریں آخری بات علماء اہل السنہ نے یہ لکھی ہے کہ اگر کسی صحابی کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کوئی اشتہاد غلطی ہو گئی اور اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ملتی کہ اس نے اس کے بعد کوئی بڑا عمل کیا ہو کوئی بڑی نیکی کی ہو یا اس پر کوئی آزمائش آئی ہو ایسا کچھ بھی نہ ہوا ہو تب بھی اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے اور اس صحابی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سفارش وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کی وجہ سے بخشا جائے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ہم سب سے زیادہ مستحق آج ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتا ہے اور جو یہ امید نہ رکھے وہ مسلمان نہیں امید رکھنی چاہیے یہ امید رکھنا ایمان ہے بھلے آپ کتنے بھی گناہگار ہیں ہم کتنے بھی گناہگار ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھے اللہ کے رسول نے خود فرمایا جتنے ادان کے بعد یہ کلمات کہے اللہم رب اللہ مربح یہ کون کہے گا جو ادان سنتا ہے جواب دیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اذان کا اصل جواب نماز پڑھنا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کلمات پڑھنا یہ ادان کا جواب ہے یہ اذان کا جواب ہے لیکن اس کے بعد نماز پڑھنا یہ آسان کا صحیح جواب ہے تو جس نے یہ کلمات کہے آپ نے فرمایا حلت لہو شفاتی یوم القیامہ کل قیامت کے دن اس کی شفات میری شفات اس کے حق میں حلال ہوگی اب میں اس کی شفات کروں اگر آج ایک مسلمان یہ امید یہ توقع یہ ایمان رکھتا ہے تو صحابی ہم سے بڑھ کر یہ ایمان رکھوں اس لیے یہ امور ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کے کسی ایسے عمل پر جو اس سے اشتہاد خطا کے طور پر ہو گیا اس پر میں اور آپ کوئی حکم نہ لگائے کوئی فیصلہ نہ کریں ان کی اس بات کو چرچا نہ کریں عام نہ کریں اور اس بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کا اس مسئلے کے اندر حامی عناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عطا فرمائے اقول قولی اقولا اللہ علی و لکم و